الحمد لله وكفاء والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم ال من المصطفى وعلى آله وأصحابه وعلى آله وأصحابه الذين كانوا يدعون الناس إلى سبيل فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قو ألفسكم أهلي وردها الناس والحجارة آملت بالله صدق الله مولانا العظيم صدق وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الله وملائك ذهو يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليم شوق شوق نال محبت نال اسلوسلام رسول والا صحابیا سیا حبیب اللہ اسلوسلام علیک سی يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا مكين قلوب المؤمنين عزیز دوست بزرگوں نوجوان بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وحدہ لا شریف مولا دی حمد و سنا اور حبیبِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمان دی بارگاہ شریف دے اندر درود شریف دا نظر آنا پیش کرنے تو بعد آجانا محدبانہ فریاد ہے کہ مولا تعالی ہر شر ہر فتنے کو اپنی رحمت دی دائمی پناہ نجات عطا فرما کے دین دنیا آخرت دیاں بلائیں دی دولت تو مالا مال فرماوے اس دنیا کے دو بچاوے اور آخرت دی تیاری کی توفی خطا فرماوے برادر محمد بخش صاحب دی اہلیہ محترمہ اور بھائی فوجی محمد منیر صاحب جی ولدا محسرما اور میرے برا میرے دوست محمد سلیم یاد صاحب مامی صاحبہ دی بخشش اور مغفرت اور اسالے سواب دی خاطر رسمِ کُل خانی دی محفل شریف دا احتمام کیتا گیا ہے مولا تعالی اس محفل شریف نو اپنی بارگاچ قبول فرما کے مرحومہ دی بخش شمک فرد فرماوے بان لی کیتا ہے نا صاحب کیتا اختتام کس ویلے کرنا مجھے جو وقت دے دوں گے میں اس وقت اختتام کر دیا اصل یہ اجازت اور پوچھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے میں نہ جانتے ہو نہ میں جاننا میں نواں بندہ ساری قوم جیڑی نا دنیا کے ہر شگل واسطے انہوں کو وھر وقت آتا ہے جی وقت نہیں آتا تو دین واسطے نہیں آتا یہ ہیلے بہانے دنیا کے چکر بازیاں اچھا سب جانے لیکن وہ تھے کولو پوچھنے کا مقصد یہ کہ جو تصویر وقت دے میں اس وقت تنی گل مکا دینی ہوں دیکھ لو پھر بعد چکھا جی تھا مسئلہ ہے تھوڑی برادری کا مسئلہ ہے موضوع میں مینو فرمائش کی گئی سی موضوع دسیا گیا جنتی عورتیں اور جہنمی عورتیں میں اپنے موضوع نو عنوان نہیں دیاں گا صحیح نہیں بنتا میرا موضوع ہے جنت والے کام تہنم یعنی جنت گن منجن والے کام سے جہنم گھن منجن والے کام اور ایک وجہ ہے وجہ یہ اللہ اور اس دیر رسول تو بغیر نہ کوئی کہ جہنمی ہون دا فیصلہ کر سکتا ہے نہ کوئی کہندے جنتی ہون فیصلہ کر سکتا ہے کوئی بندہ کچھ جہنمی آخ کبیرہ گناہ ہے اور کھوں جنتی آخنا اے بھی جائز نہیں اس واسطے کہ جنت اور تو دے متعلق علم رکھ دے رکھتے ہیں یا وقت لا شریک رکھ دے یا استا محبوب رکھ دے اے بھائی رکھد امتے ہنتے نہ دیکھو تھوڑی بڑی مہربانی ہے تسا توجو مینڈا آلے پاس رکھو تو جو میرے پاک نبی بارگاہ بی دا بیٹا جا شہید ہو گیا بارگاہے رشالت آ کے فرمی فرمایا ہڈی القل جنا میرا پتر تے خجنت مبارک ہوئے یہ ماننا یہ بنتا سونے لبی نے غصے دا اظہار فرمایا ناراضگی دا اظہار فرمایا فرمایا بی بی خبردار او پتر کو جو بی بی پاک نے فرمایا بھئی شہید ہوا پیا بھی صحابی شہید ہو انہاں فرمایا ہنی کو جنت مبارک فرمایا نا خبردار صرف اس بندے کو اس بندے کو جنتی آئے جی جن کو میں جنتی آخ اللہ اور دے رسول تو بغیر نہ کوئی کہہنمی ہون کا فیصلہ کر سکتا ہے اور نہ کوئی کہ جنتی ہو فیصلہ کر کرتے اص ایک ڈے کو آدھے ہیں بلکہ اتنا اپنے بارے فتوا لائی بیٹھے ہوئے ہیں بھائی اتھا جنتی دے بارے امی پکا جہنمی ہے امام شمس الدین زہبی نے اپنی کتاب القبائر اندر اس گل کو کبیرہ گناہ شمار کیتا ہے ہوں عقیدہ کے رکھنا چاہیے عقیدہ یہ رکھنا چاہیے جو رب رسول نے فرمایا کیا جنت والے کام کرے سو امید ہے کہ مولا جنت دے سی امید دا لفظ میں کیوں بولا ہے اس واسطے جو نیکیاں عبادت اثانیاں جیتنیاں بھی ہیں نولا دی بار گاہ اظیم ہے وہی بارگاہ دبول فرما نہ فرماوے وہ مرضی اسا او اصا وہ دشان عظمت دے لائق کیا کیتے؟ لیکن حکم نیکی کر برائی تو بچ تا جنت ویسے لیکن نیکیاں کرنے دے باوجود اگر وہ جنت نہ تا فرماوے وہ مالک وہ چھوٹی جی برائی تو پکڑ فرماوے ہو بے نیاز ہے لیکن قانون ہی ہوئے کہ برائی تو بچ سے نیکی کرے سیں سے رحمت تو امید رکھے سے ادھر عذاب دا خوف رکھے سیں اسے کوئی ایمان آدھ اور مولا تعالی نے جنت ایمان واسطے بنائی ہے جنت چن منجنے والے کام جنت تے چلنا جنت کی راہ چلنے والا بندہ اللہ کی فضل نال دی رحمت نال جنتی ہے اور ایک امال نے جہنم والے جہنم والے کم نے یعنی ایسے کم نے کہ جیڑے کم کرن دے نال بندہ جہنمی بنوا اے راستیاں راستیا چرق ہے کما درق ہے اصا یہ تو نہیں فیصلہ کر سکتے کہ اے جنتی ہے اے, اے جہنمی ہے لیکن اثا نشانیاں دسا سی اسا علامت دسا سی اثا راستے دا بیان کر سکتے ہیں کہ قبلہ اے راستہ جنت والا یہ دوزا خال جنت اے کم دوا لین اے, اے کم کرے سیں مولا سونا جنت دے سی اے کرے سیں جہنم سہن سڈا اے عقید ہے جی اپنے آپ کو جنتی سمجھن کہ اص جنت اثا جنت جنتی ہیں علماء لما فرمائد فرمایا ہے یہ یہد تو نسرانی کی کیا مطلب یعنی کہ یہ سمجھ بھائی اوزخ نہ ویسوں گل کھول کے بیان کریں پیاں ماں نہ سمجھیں یعنی مومن بندے واسطے جنت دی امید رکھے پر اپنے آپ کے حکم نہ لاوے میں جنتیاں ہوں گل سمجھ نہیں آئی تھو امید رکھے کہ مولا جنت دے سی لیکن نال جنتیاں لے ہوئے لیکن اے آخرا کہ یار میں جنتی ہاں میں خلوڑ سا جی کلیا نا میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا انج دا عقیدہ رکھنا اے شہد تو نسارا والا عقیدہ مولا نے جی کے بارے قرآن چرمایا وہ آدھے بھائی پہلی تو گل یہ اب دو دہچ ویسوں نہیں جو ویسوں بھی صحیح وکالو لنت مس نار الا مما دات <مَعْدُودَات> <تصفيق> ویسو بھی صحیح وی چار سا جنت والے شوق جنت کا کم دو شوق جنت دا راستہ دالا دا اپنے آپ کو سمجھنا جنتی اس وقت اے ساری قوم دا نظریہ بن چکا ہے لیکن خبردار جنت گن جنت والے کام کرنے پہ مولا تالا نے یہ جڑی حدیث پاک پڑھ دیں نا کہ ملا سنے دین کلم ہے گا جنتی ہے ٹھیک ہے یہ ادھی حدیث ہے حدیث دا ایک حصہ پوری کیوں نہیں سنانے پوری سنیں دبیلا نہیں چھی دیا اصل رولا ہے بہ حقی شریف بہ حقی امام بہ حقی نے سوابل ایمان اندر اس روایت کو نقل فرمایا بھائی کلمہ پڑھنے والے جنتی نے روایت فرما نے الا اللہ میرے <قَذَبْتُم> نامدار نے فرمایا فرمایا کلمہ بندیاں کو اللہ دی نراز کی ناراضگی تم بچے د لیکن کنا بچے د کس ویلے تک بچے تاں تک د جانا کلم پڑھنے والے اپنی دنیا کو بعد اللہ دے دین کو پہلے رکھتے ہولاد ہو بعد دیت بعد دین پہلے ہوے ہو دی ہو دنیا دا نظام بعد دی چوے دین پہلے ہوے دنیا دا کوئی معاملہ دین دے اتنے مقدم نہ رکھ دے تا کلمہ, تا کلمہ، اللہ دین کی تو بجے لے تے لرمایا فائدہ آ سرو سبقت دنیا گا دل اگر کلمہ پڑھن والے کلمہ پڑھن والے دنیاوی معاملات پہلے رکھ دے ہو سونے لبی دی رکھتے ہوے دین باج ہو پہلے ہوے دین باعد ہوے دنیا, ہو دنیا دا نظام پیسا پیسہ شوہر ہو, دین دی خبر نہ ہو جا لوگ پاک نبی نے فرمایا سے کلمہ بنتے ہیں انلا سونا فرمائیں کال لاہو کب تم مولا فرمائد ہے فرمایا ہے او پڑھا نہ لے تو سک مر سچی رسا بھائی میرے پیر بھائی تو علاوہ حدیث پہلے اسلام دے خطار نے اور قوم کو بے سکرا کر مارا جنتی جنتی جنتی جنتی جنتی دا نعرہ لا لا لا کے اس قوم سمجھو رب دی جنت ایڈی سستی ہے بھی ملے سوتی جنت ویسے ونڈ کیوں نہیں کیتی نہی کی گئی جو کلمہ پڑھ ہے وہ جنت میں جائے گا جنت میں جائے گا آ میں حدیث سنا کے جا رہا جا تیرے پورے ملک کے ملا چیلیں جی وہ آدی نا پڑھنے والا جنت ویسی پر نبی پاک نے نال شرط لائیے فرمایا جا کلمہ پڑھے کلمہ اینج پڑھے پہلے رکھ دے دنیا بات نارا تختی نا سال نارا خلاف نارا غوثیہ مستفا سمجھ آئیے کوئی نہ پہلے کا کیا مطلب ہے کیا مطلب ہے جو قبلات دنیا دے کاروبار کھڑے ہی ہیں نماز دا وقت تھی گیا ہے کاروبار کو چھوڑ پہلے اللہ کی گل سن جو اگر تیری دنیا دے معاملات کپڑے شادی جیونا ہر معاملہ ہو سکے اصا نہ یاد دے کون جہنمی ہے کون جنتی ہے. پر جو سونے نے فیصلہ فرما دیتا وہ سا ایمان ہے تو فرمایا جو دین رکھن پہلے دنیا رکھن بعد بت تک کلمے کا اتبار ہے جو دنیا ہوئے پہلے ان اپنی حالت دا مطالعہ آپ کر گنائے ہے لیکن اس گل کو ضمیر والا سمجھے سئیمان اور بے ضمیر نہیں سمجھ سکتا جو دین دنیا ہو دیا ہوسا او آشک بیٹھے ہیں اسا اپنی دنیا دی دکھا رکھا بھائی اللہ دے قرآن دے نمبر گھٹ اگریز دی بک بک کے نمبر زیادہ اصا تھا او کلمہ گو ہے دنیا بچا دی خاطر ازت رول ماریا اچھی جناب اولاد رول ماری اہزیب چھوڑ دیتی ہے اپنی اللہ تعالی دے احکام کو اللہ تعالی دے پیارے حبیب دے احکام کو روند مارے کیوں اس واسطے بچے دین بچے نہ بچے ایسے لوگوں دے کلمے کا حال ہے میرے سونے لبی نے فرمایا پڑھ پڑتے رب فرمائیں کرے ہاں اج مولوی کو کال لا ویسے مر کے رب دی بار گاہ چ نہیں بجنا میرا پیر بابو میرا سلطان من قال لا الا رے فیل فرماؤتا فرمایا پیر باب فرماؤ نے فرمائیے منخا لہ لے زبان والا نہیں چلتا اتنے دل والا چل ہے اور اسے ایسے روایت دے اُتھے بخاری دی حدیث ہے بخاری دی روایت ہے میرے پاگ نبی نے فرمایا من کانا آخر و کلام ہی لا الہ الا اللہ اِن بخاری دی روایت اُس روایت دی سہی تشریح کریں دی ہے من کانا آخر و کلام ہی لا الہ الا اللہ فَوَ دَخَلَ الْجَلْنَ میرے سوڑے نبی نے فرمایا, فرمایا اَو جیدہ زندگی دہ آخری کلام کلمہ ہوئے آخرو کلام ہی من کان آخرو کلام ہی جی زندگی دا آخری کلام کلما کیا مطلب زبان جاری ہو جائے اسیش جا دی صحیح تشریح اندر موجود ہے وگرن وغیرہ زبان نبی بھی پڑھتا آئی زبان لال کلما اس ویلے کے منافع بھی پڑھتے ہیں وہ بھی آتے ہیں اسلمان ہیں امان والے اوالے لال ہے پچھے نبا بھی سونے نبی زیادہ بھی کرتے ہیں لیکن محض زبان کلمہ آئی او کلمہ تل والا لائی کر کے میرا پیر باؤ فرما فرمائیے اگر اعتبار ہو گیا تے تل والے کلمے دا ہو گیا بہت زبانی کلمے دا کوئی اعتبار نہیں زبانی کلمہ او یارا ہر کوئی پڑدہ پڑدا زبانی کلمہ او یارا ہر कोई पढ़द दिल का पढ़ा कोई हो जिथे खलमा दिल का पड़िए पढ़िए کلم دل د ہلے زبان ن ٹھوئی ہو دل کا کلما آشک پڑ دے جان یار کلوئی ہوئے کلم میلو پیر پڑا یا کلمہ بنایا بہو میں سدا سہاگن ہوئی اللہ. اللہ. تری ضروری آئی یہ تری ضروری آئی اسا کہندے جنتی ہوں ون دا فتوا نہیں دےتے کہانوی دا فتوا نہیں دےتے لیکن اللہ رسول کچھ جنتی آخے اس کو جنتی آگس اللہ رسول کچھ جہنمی آخے آخس رب رسول نے راستے بیان فرمائے نے کم بیان فرمائے نے جن کم جنتی والے ہوشن اسا اسنتی سمجھے سوں جم جہنوی والے ہوشن اسا اس کو جہنوی سمجھے سو خدا کا بتا تینت خانہ نے تیرے دھوکھا گیتا حدیث تیو نہیں سن تیو نہیں سن کیا وجہ ہے اس قوم کو کیوں دوکھے چا رکھا لے خدا کی کسم کر گیا نا جنا دی تنا خانہ دھات امت محمدیہ دا نہیں بنی بنیا وغیرنا جیتنے تک جیتنے تک اس قوم کے سربراہ سیانے لوگ رہے نے اولا مار رہے نے سوفیا رحلے اللہ دے ولی رہے نہ انہیں گل کوئی لکائی آئیے نہ نہائیے نہ گھٹائیے انہیں اب سنائیے جہی رب رسول نے فرمائی ہے اور جس ویسے رب رسول نے فرمان دے مطابق تقریر کی وائیں اہ گل بیان ہی سنائی وائیں ایمان والے بندے کو ایمان والے بندے دے دل دماغ تھک لگتی ہے بےمان لال بئیمان اسلام نال کوئی تعلق نہیں قرآن نال کوئی تعلق نہیں نبی دے فرمان نال کوئی تعلق ایمان والے جی کرے لے ایمان والے کریں لے جب جی اللہ کا قرآن اثر کریں بانے کریں لے اس واسطے رب رسول گل ایمان والے ہو بئیمان آپ جناب نبی پاک نے وہ بھی فرمان نبی دے یہ فرمان نبی دے جتنے تک کلما پڑھن والا دنیا کے ہر دیوتے دین کو سی جنت ویسی جو کنڈ پیچھو سٹے سی دنیا کو لے سی جنت مول نئے وہ گل سمجھ آئی لکھو ترتیب پر وقت اے بھائی تھوڑا کام ایک قوم جانے تعو تو مالی مولی شو دا عوام عام جی بندہ ہوئے دا مولی دا ٹھیکے دار ہو دا <تصفح> دا <تصفح> اے اے واسطے بندہ مولی دا ٹھیکدار پہلے کوچیا بھائی میں پھر تو بعد کوئی بندے مولوی نے اتنا وقت لا دتا ہے جن وقت دوں گے میں اتا دیا گا یہ معاملہ میرا معاملہ جو سچی گل لے کے آیا وہ سنا دیا گا توجو نا ہاں آن جی ایک. ایسے گل تشریق اقبال نے فرمائیے جی ایسا کلم پڑھتے بندے نا زبان دے کلمہ تے ہاتھ چرا بیٹھا مسیحچ کلما پڑھتا بیٹھا ہے خیال سنا د ادرت موسا کلیم لکھے لیند ایک بندہ رو رو کے دعائی مانگتا خلا عرض کی تھی مولا سونا جو روزہ خلا قبول فرماچا آواز آئی موسا یہ دل آلے پاسے توجہ کر جان موسا پاک نے دل آلے پاسے تبجو کی رو دار آج کل آئی دل چ پیار بکری اجڑا کا خلا آئی مولا نے فرمایا دل چ بکری خریجوں نے فرمائی او, او لوگ ود سالے تو چنگیاں چلو بکری دل چہ بلا جو رو رو کلما پڑ تل دل نال زبان کلمہ پڑے دل گواہی دے وے اس کلمہ پڑھ سی او جنت پر سارے ہال دکبال کی یہ گل سادے کبال فرمائد فرمائیے دیا لا الہ تو کیا حاصل زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا خاصل زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا خاصل دلوں نگاہ مسلمان لگی تو کچھ بھی نہیں ذرا توجہ نالا اللہ دل مسلمان ہوگاہ ہو دل مسلمان ہو نگاہ تذیب مسلمان ہو کام مسلمان ہوسلمان والی ہودار مسلمان والا ہو سیا فرما نے بزرگ فرما نے فرمایا بندہ نہ شکل بنتا ہے بندہ نہ کپڑا نال بن دے کپڑے کیمتی کیمتی کپڑے پتلے وی پائی دے دے کیوں نہیں بندے بنتے بندہ نہ کپڑے نال بن دے بندہ جنابی شکل و سورت نال بن گئی بندہ بنتا ہے کردار نال بنتا ہے نال بنتا ہے تعلیم بنتا ہے جوے جو یہ لے فرق کلما پڑا ہول بئی مان ہو بے دل بےمان ہوے بے ہو بے ہو بے کردار خراب ہوے عمل برے عمل برے ہو, ہو کر دل چ لفاق ہوے مسلک نال مخلص نہ ہوئے مدھب نال مخلص نہ ہوئے اسلام نال مخلص نہ ہوئے اللہ رسول نال مخلص نہ ہوئے تا کر کے شیخ ساتھی فرماؤں دے لیں گلت وچھو نال شڑائے شیخ ساتھی فرماؤں دے لیں فرمایے بین مانی کو کنا کردہ نہ نوائے عرض کی تھی گئی حضور کیوں فرمایے جنہا رب دا کرد نہیں ادا کرے نہ تھوانا کرد کی میں ادا کرے سی پڑھتا تو پڑھتا ہے پڑ پڑ لیکن بزرگ فرمائیں یہ بندے کدا بھلائی نہ کرائے کیوں اس واسطے جڑا رب رسول دا نہیں بن سکتا او کلا مخلوق دا بھی نہیں بن سک لیکن سارے ہاتھ ترادو پسا تراجو یہ نہیں رکھا تراجو رکھا یار وہ نماز پڑے نہ پڑے شراب پی وے دیر تو ٹھیک بولے اصا ترا بنایا اپنی ذات کو اپنے نفس کو دکھا کھا بالے ہیں وہ جی کوار بنائی بیٹھے آنے آئے وہ گو دے آئے جی میں بھی یہ سارے نال ٹھیک ہے بدورگ اے ترادو نہیں ٹھیک جو بندے کو ٹھیک, غلط نال, بھی ٹھیک ہے جی رب رسول نال مخلص نہیں ودار نال مخلص نہیں ہو اس واستے ادارے زبان زبان سے دل چی گانا علامت منافکا دی علامت اسا زبان نال کلمہ پڑھ لے ہیں دل نال تسلیم لائیں کریں کیوں جنہ جی لوگ دل کلمے پڑے ہیں دل نال گواہی دھی ول ان کلمے دے خلاف کداں کوئی کم نہیں کیتا کداں کوئی قدم کلمے دے خلاف نہیں اٹھایا رب رسول دے خلاف نہیں چلے جو غلطی ہو ویندی ہے فورن توبہ کریندے لے غلطی ہو ویندی ہے فورن توبہ کریندے لے دلال کلمہ پڑھن والے اپنے آپ کو آدل اوہ مرے کلمہ رسول دا پڑھنے ول مخالفت وی رسول دی کرے دل اپنے آپ کو آ جے دل ملنی بیٹھے ہو غلط قدم اٹھے غلطی کرے دل بولے آدھا کلمہ بھی رسول پڑھنا ہے مخالفت بھی رسول کرے وہ جنہیں دل نال تسلیم کی اللہ بنا سادہ رب اللہ آئے او جتنے تک رب کا رسک کھانے لیں او نا فرمانی نہیں کرے اے انہوں دی نشانی ہے اے انہوں دی علامت ہے ادا آدی قسم کر کے آنا اسی واسطے میرے آکا فرمائی ہے مو میرے دل مفتی آ دل مفتی آ دل فتو مومن من غلط کام کر دینا اج اصا کیا دیں اصل ترازو تو اے ہے کلمہ والا اصا کیا بنا کھڑے وہ ڈاڑھی رکھ کے اد بناڑ کو تون ماری سو او مرے میڈ ماری خر مر آ کے جو کلمہ پڑھ کے مال کوڑ ماری علامت ہے باوے داڑھی والا ہوا ہونا کلمہ پڑھ گی رسول ہاں جو, جو تنقید داڑھی آلے دے ہوتے تھے آپ دین تو آزاد کلمے کا اعتبار کو مولا جی نہ کو فرمینڈ نا تسا کوڑ مرد شامل ہے باوے حال مومن محتاج نہیں ہوں مومن غیر دا محتاج نہیں ہوں مومن دا اپنا دل مومن کو جو غلطی کرے دل لینا ادے نہ من جی رب رسول دی مخالفت دی اس پاسے نہیں آ تو رک ہے جو نیکی کریں دل خوش تلا رکھ تو اکبال فرمائد پونچ لگے ن سارے دلیں گل نہیں بئیمان دلوں کی گل نہیں ان دل گل وہ جڑے دل اللہ رسول قربان ہو گئے اے مسلمان اپنے دل سے پوچھ بولنا سے پوچھ اے مسلمان اپنے دل سے پوچھ بولنا سے ن پوچھ, پوچھ ہو گیا اللہ کے سے کیوں خالی نعرہ تقبیر نعرہ رفہ نعرہ غوثیہ عظمت دین مصطفیٰ عظمت خران پا لاغ سبحان اللہ جوکبہ پتا لگتا ہے یہ معلوم ہو گیا ہے ہر کلمہ پڑھنے والا مسلمان نہیں ہر کلمہ پڑھنے والا مخلص نہیں آ ہر کلمہ پڑھنے والا جنتی نہیں یہ فیصلہ میرا نہیں یہ فیصلہ اللہ دے سونے حبیب دے دل سچا ہو دل دی گواہی لے دل گواہی تاں بندہ مسلمان بن گئی یہ زبان نہ آخ وے ککھ نہیں بنتا زبان نال, نال ہر کوئی بڑھ رہا ہے زبان نال ہر کوئی بنتا ہے لیکن جنت حقدار اہے دے نے جی کلمہ دل نال پڑھ دے پڑتے اس حدیز دا یہ مان ہے من کا خلل جل آگا کبھی روایت سنا وا پتا لگے کلما پڑن والن کرے مولا سونا مولا سونا او دی او دے, او دے بارے جنتی دا فیصلہ نہیں فرمین دے بارے مولا سونا جہنم دا فیصلہ فرمے لیکن اس تو لو میں ایک روایت جہنم دے تار اس پیش کر دے اص تک جنت کی رٹ لائی رکھی ہے نا کہ کوئی مننے یا نہ منے دل چٹکا اندروں بتل لگا کھڑا ہو دے. آ مولویا اوے شیر ہاں کوئی مننے نہ مننے پر اتنا کھٹکا ضرور لگ ہے بھائی یار گل توخلا سبحان اللہ قربان و حدیس دیا کتاباں آن اندر پورے پورے باب بیان کیتے گئے نے باب سفتارے وا پا دیا سفت جہنم تے جہنمیاں دیاں دفت یعنی جہنم دے حالات تے جہنم دے حالات باب سفت انارے و لا بابے راوی حضرت ابو ہے قربان ونیان میں نے سونے نبی نے فرمائی ہے النبی حریرتن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال نارکم جزء من سبعین جزء من نار جہلم قیل یا رسول اللہ انکانت لکافیہ قال خطلت علیہن بے تسعین بے تسعین و تسعین سترواں حصہ ہے دنیا دی بھائے نا حیس متفقال نقل کیتی ہے مسلم پاک نے سونے نبیل نے فرمائی ہے دنیا کی بھا جہنم کی بھا سر حصہ بناؤ سترواں کیا مطلب جڑی جہنم دیخی سو سوخی حدیث سنائیے وگرنہ اے باب پورا انہوں حدیث پیا سوکھی حدیث سنائیے دیکھنا دنیا کی دی باد تجربہ کر مشہدہ کر تھوڑا جہاں یہ ہاتھ پا کے رکھ ادھے گھنٹے کا بلیا ہوا تنور ہوئے کتنی روٹیاں لے لے میرے آئ نامدار دار نے فرمائیے جہنم دے اندر جہنم نے اندر ڈار سال اگ بالی گئی تو جو ہزار سال بھی الفے سن ہزار سال جانم دے اندر اگ گئی ہے حتہ ہت ہمرت رنگ سر ہو گیا سما وہ کالیا الفا سن ہزار سال بالی گئی ہے رنگ چا ہو گیا سما وہ کالیا الفا سن ہت سوت میرے آکا نامدار نے فرمایا وت ہزار سال بھا بالی گئی ہے ہزار سال بھا بالی گئی ہے وہ رنگ سیاہ ہو گیا <سؤال> کتنے سال بن گئے ہزار سال پہلے بلیے بل رنگ سرخ تھی ہے ول بلی ہے چٹا تھی ول بلے ہزار سال ول سیاہ تھی ہے تو جو اے <esivenisation> <س Hod Hag -sthan> الفاسا ہزار سال ادھے گھنٹے کا محلہ ہوئے ہاتھ لایا اے انتر حصے ہلکی وہ انتر حصے سخت یہ ستر دوں ایک حصہ وہ پوری ستر تے تری ہزار سال دا بلیا ہوا تنور شہید تو سب تو پہلے سب تو پہلے روایت سنا وا مولا لی رسالت راستہ راستا دسندے پین حبیب خدا نشانیاں کہ پی جی ایہی ای یہ ای ای کام کرنے والے حوصل مولا تالا دے بارے جہنم کا فیصلہ فرمایا قربان منیا پہلی پہلی دیوا مولا لی سرکار دی روایت بعد ہی سننا حدرت حریرہ دی روایت این بہرا النصف من شعبان اللہ اوتے اللہ او کما کال علیہ سلات و سلام پندرہ شاہ روایت آئی خری فرمائی پندرہ شاہ رات, شا رات منادی ندا کریں ہے کوئی منگ والا ہے کوئی بخشش منگ والا میں اس کو بخشش اتا فرما داں ہے ہاں ہاں کوئی سوال کرا میں ہاں اس کو عطا فرما دونوں ہاں ہر سوالی کا سوال پورا فرمائیں لیکن میرے پاک کلبی نے فرمائیے بخش اللہ تعالی شب برات کو بھی نہیں فرمائے یہ عام رات دی گل نہیں توجہ ایک مشرق ایک جانیا صحیح فرمانی سونے لبید پتا لگتا ہے اے جہنمیا دا کم یہ جہنم کن دا کم ہے بھاویں عورت ہووے بامے مرد ہووے با میرے پاک نبی سرور میراج دی رات شریف گئے کو دو سیر کرائی گئی ہے پاک نبی نے فرمایا فرمایا دو تھی دھی دو اندر مرد تھوڑے عورت چوکیاں روایت مرد یہ نہ مرد کچھ فارغ تھے عورت اصلوں فارغ تھی گئی تو فرمایا میں عورت درمائش کی تھی جنت والی عورتیں عورتیں بابے بھی رل وجے مردا بھی نال تذکرہ تھی ونجے توجہ اچھا ہوں دیکھ عبادت کون کریں دے. دل سمجھائے عبادت کون کریں دے مسلمان, مسلمان, مسلمان, مسلمان. ڈالے, ڈالے, گو سونے نے پندرہ دی رات جو آ مولا دی بار گاہ چافی منگے مولا سونا فرمایا نہیں تے کو معاف کرے سہ پندھر دی رات حالانکہ اس رات رویتیاں مولا سونا بڑے بڑے بڑے کو معاف فرما رہے لیکن زانیا تب مشرکا اے سانی یاد رکھا زنا کرنا ایک شرک کرنا اللہ سونے دلہ سونے دینا لے ایک شرک کرنا زنا کرنا نہیں ہوئی کیا مطلب وہ اپنے آپ کو جنتی نہ سمجھے جب تک یہ گناہ نہ چھڑے سی مولا نہ رے سی جو دے اندر مر گئے سیدھا جہنم ہوئے دے لو بلے دے لو پتا چلتا ہے جنت اور جہنم کا فیصلہ امال پہ ہوتا ہے عمل چنگے ہو ٹھکانہ چنگا لبدا ہے عمل بھڑے ہو ٹھکانا بھڑا لگتا ہے توجہ وچ دو چار بہ بھی ہیں مولا لی روایت مولا علی دی موقوف لی موق فریوائی نے فرمائی اکثر الخروج في انظروا الى السماء فقال ان ذا بو دخرج ذات الله الى ليله في مثل هذه الشاء فنظر الى السماء فقال ان هذه الشاء ما دعى الله احد الا اجابهه ما لم عشاراً عشارا وصاهرن وصاير الاوقاهن او عريف لو شرطي لو جابين او صاحب خوبه او ارتبا اچھا بھائی یقین کرائے خدا دی قسم کر کے آنا مکا بندے بھی نہیں آکھا بھائی یار گل کرے ٹھیک ہے تو گل آ گئی تھوڑی برادری دے خلاف گئی ہے لیکن خلاف ہوئے مومن آدھا یار بامے میں خلاف آئیے گل تو سونے دی <تصفح> جا جی بانوے خلاف ہے بیٹھے ساری زندگی گال نہیں آ کے سنا لیتی قربان نبی نے فرمایا اس رات پندرہ شابہ دی رات کو پاگ لبی فرمائیں مولا سونا وڈے وڈے پاپیاں گماں فرما لے لے بخشش فرما لے لے وہ رحیم وہ کریم وہ رحم فرما لے لے کرم فرما لے لے جو بولیا واپس آنے معافی منگے مولا سونا ماں فرما گناہ چھوڑ کے گنا کرے وافی منگے ول گنا کرے وافی منگے اولا معرمایا نل فرمایا رب رسول مزا کے مزا کے اے معافی نہیں فرمائد ہے وہ لیکن اس ویلے فرمائد ہے جنا بندہ گناہ چھوڑ دے ایک اسے رات کو اس رات کو مولا لی فرمائی بہو سارے بندے ہی ہو جائے لے کہ جنہ کو اس رات اندر بھی بخشش نہیں لگتی شاہرا شاہراہ شاہرا وقت نہیں میں تفصیل نہیں کرتی شرتا شرتا توجو چرتا کیوں گوا دائی وہ ہاں جی اس دی کی بخش اسرات کو نہیں دی غریب خون, غریب قوم دا خون تے دی روزی کماوے مولا لیے لی پندرہ شاہ بان کو بھی نہیں چیلی او ساحبا کو سونے نبی نے فرمائے اے ساز تبلے وجہ والا لے اچھا بھائی یقین کرایا میں قسم کر گیا تھا میں یہ روایت میں برادری بھی اگو آ گئی مرا لے ڈھول وجا ساری ساری رات ڈولک مارنیا بار ڈول وجد گل باہر مرد کڑے تھے ادر ہاں تے بیٹھی ہے نا کٹ تے جھومر مرن لی پوری امت دیا عزت کو بےمان کریں سونے نبی نہ فرمان ہے تو ایسی زالے میں مردوں میں عورتوں میں یہ اتنا بڑا جرم ہے جب تک جرم نہ چھڑے سے مولا شب برات کو بھی معاف نہ کرے میں تھے گل کروا ملا بابے بھلے شاہ ڈول وجایا تے نچے پیر شاہ جنابے تے پیر نچے تے فلان ہویا تے جھینگ ہویا. اصحان اللہ تعالی دے سچے گئے آج والے کوئی جبدار کوئی ثابت کرنے وے کہ کوئی اللہ دا. ایک سچا فقیر یا تبلا وجایا ہوا سونا ہوئی جیتی میرا سر سنو سنو سنو اث چشتی ہیں لوگ مشہور ہے یار آشتی چوکی کوالی سنتے خاجہ موی الدین سرکار دے دارے آ بھیا اپنے ٹول بجا کے نو لاک مسلمان کی تی میں آخیا نام مراد آ مکالا آپ محلی بیٹھے الزام ہے اچھا دے دی طاقت زیادی ہے یا رب رسول دے فرمان زیادہ واہ بھائی واہ مطلب نزدیک کملے جو انہوں نے گئے آخر انہاں نال کیتے غیرت جو مر گئی ہے خدا دی قسم کر گیا اور میں ایک کمی مولوی دی تقریر سنی ہے بڑا مشہور ہے وہ ہوں بابیاں ڈھولیاں اے اے کام کیا لاکھ دیان ایسے سور خنزیر دے ہوتے خدا بھی قسم کر کے آو اللہ دے قرآن کی آیت نہیں لفظ نہیں ہوتا بھی نہیں وحشہ کا کراڑا حصہ ہوسے پوری دنیا فلانی کتاب چ لکھا کتاب بھی وہ ہول کی ہوم دلم لو اص ملے سو یار خود ساب کول موجود نے کام فرمائدانی نبی پاک نے فرمایا میں مولا نے بھیجیا کہ میں ساز تروڑا نبی تروڑا امتی جوڑن آیا سدگے امتیا آجو ای میں بس چیٹا یہ نہ سمجھائے ساڈے نزدیک ذات پات کا کوئی اعتبار نہیں اللہ رسول ذات پات نہیں لے دے دے دنیا کی ونڈے مولا دی بار گاہ چت پات کا کوئی ونڈ نہیں بھاوے اچھی جات کا ہوت کا ہو, ہو گل اللہ کی چمن نے اچھا بن وے بابے بھلے شاہ کون بابا جنت شاہ کون آئی سید ارائی دا مرید ون تھے توجہ لے لیں فرمائی سچی برادری ہے یا سید نال ارائی اچی ہے سید اچھی ہے نسب آل ہے لیکن مرید ارائی دا تھیا بیٹھا ہے بارگاہ ربیم ذات پات کو اقبال فرمائد ایک ہی سف میں ات محبوب کی یاد برابر نے ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود ایاس نہ کوئی بلد رہا نہ کوئی ذات بل دوازی خدا دی قسم کر کے آنا مسلی ہو وے مطلب دی گاہ ذات پات دا لحاظ نہیں اعمال دا لحاظ لی. بابا بٹھا مان تھی گیا مان اگاٹے جو مصیبت گاٹے چیتی بنائے اسکول چنیا لت پایا گئی ماشاء اللہ رز کے تصیبت توجہ نالک سبحان اللہ اچھا حرام کام حرام کام کو جیب سمجھ کے کرنا وتے ڈن بندے کوئی سرام تو فارغ کر سکتے فرمایا جی برادری اے نا میں مرد ہو جہاں پندرہ شہبان دی رات بھی بخش نہیں تی پتا لگتا ہے وڈا جرم ہے وا جرم ہے جنت چ نہیں منجن لینا بندے کو سیدا جہنم بھی چلتا ہے وہ جا مولا معاف نہ کرے سی جنت کی نے مل سی जन्नत कि नहीं मिलसी जब माफी ना मिलसी तो जन्नत भी ना मिलसी जन्नत, जन्नत ना जन्न ला लीदा बार गाची मिली कलमा बार गाज पे लेकिन कम एना व्डा कम ए वाला गलत करेंगे जुरमे वाला करेंगे इस जुरम की वजह नहन्नमी تک چرم نہ بھائی جو تصا ناراض تھی گیا تو میں بس کرے نا چھ میں کو میں کو مرضی کرے آ تری جی روایت سنا وا یہ رویت حدیث پاک پتہ لگتا ہے پتا لگتا ہے بندہ بندہ کما نال جنتی بن تے کما نال دو بن گئی جنت والے کم وکھرے ہیں دوزخ رخ آئے کم وکھرے ہیں جو کم جنتی لے مولا جنت دا فرمائیں گی جو کم دو لے ہوئی جہن لو ملتی ہے قربان وی ہو جائے جرم کہ جہے جرم جتنے تک بندے دے اندر موجود نہ مل معافی نہیں ملتی اینا نہ جرما کچھ ہو کے معافی منگے تے مولا سونا جی معاف فرما دے بے تے بے نیا کرنا کم جہنم والے نے خدا بھی قسم کر کے ساقو حکم حکمیں جہنم والے کام کریں دے انہوں نے بھی جہنم تو بچاؤ اپنے آپ کو بھی جہنم تو بچاؤ قرآن سنا دے دل چارا ہوئے مولی صاحب گل کیوں کیتی ہے بھائی میں کیتی ہے میں کتا اللہ سونے دا حکم ہے یا من آئی ایمان والو آئی مان والو الفا کمنا الناس دن لوک نال بول اللہ مولا فرمائے آپ بچاؤ بچاؤ فرمایال آپ مسلمان سارے آئی نارن اس بھا کو جس ایندھن بندے پتھر نے یار جہنم دی بھا تو بچاؤ اپنے آپ کو بچاؤ اپنے اہل و آیال کو بچاؤ خدا دی قسم کر گیا نا اسادی قوم کو حق سچ تو کون لگ ہے مرچہ لگ دیا لیں لیکن یہ نہیں سوچا نہیں اور جینا تیڑی جیب خالی کرے تیڑی آخرت بنیا بنیے او دے اتے تے تو راضی رازی بیٹھا ہو اس کو اپنا دوست سمجھے لے اور جیرے تیرے نال بازی کر کر فکر اس کو دشمن کیوں سمجھے حالانکہ مدور کو ہے جتنا چنگا دوست ہو سب تو بڑا دوستوں لاکھنا سبحان اللہ لیک جے لوگ اس قوم دی دنیا دا خیال کرے آخرت تو آزاد کرے اللہ رسول دی فرما برداری تو آزاد کرے دونوں تے ساری قوم راضی ہوتی ہے بندہ آ کے قوم دے ایمان آخرت دی گال سناوے اے ساری قوم اس دشمن بڑے یار سڈے کو اتنی وانڈی نہیں رہی بھائی سا دشمن کون ہے سارا دوست کون ہے ہے بریک بھی آ گئی ہے لو ہو جائیں جڑے سنگھی ملنے یہ سنگھی شالہ سنگ نہ ہو چنگا ملے میاں محمد باغ سر میں فرمایا ٹوٹ دی ٹھ گئی سنگی نال ٹھ گ گئی چنگی وہ یار بے دی یاری بلا ہونے وہ چھوٹے تو ساڈی امر نہیں بی سار بلا ہو یا لڑ لینے وہ چھوٹے آ ساڈی امر نہیں بی سار امام ابو اللہ سبرکند رحمت اللہ تعالی روایت نقل فرمائیے فرمائے ترائے ہے ترائے بندے یہ جنت نہ وڑ سن توجہ فرمان کار تصا سن ہو یا میں بس کرنا چاہ واہ بھائی واہ اٹھ سو کلومیٹر میٹر تفر کر کے آ بیٹھ تو یار تھوڑے اتنی قدر بھی کونی کہ فرمانے رسول کی عظمت کیا ہے خدا دی قسم کر کے آنا وہ جیڑے ادب کرنے والے حدیث پاک جو بیان نے پتہ نہیں کتنی دفاع لیکن دے درد تو ہلے نہیں پہلے حدیث پوری کیمان والے تو لوگ برادری والے مسلمان توجو لا کھولا سبحان اللہ وہ پہلی تے تنبیہ آئی موجود ہونا لیکن اگر تصو میں چپ تھی ویسا امام ابو اللہ سمرکندی نے روایت پاک نقل فرمائیے, فرمائیے سونے نبی نے راوی حضرت ابن عمر نے حضرت عمر امر پتر نے راہ پاک قدرت عمر پاک دے پتر میرے پاک نبی نے بھی فرمایا تین بندے کدی بھی جنت چ نہیں جا سکلے، یا رسول اللہ یارسلہ جنت چ نہیں جا سکلے، فرمائے ایک والدین دا نافرمان والدین دا والدین دا نافرمان ہوئے او جنت نہیں جا یا رسول اللہ ڈوچا کون فرمایا ڈوچا بندہ شراب دا دی شراب دادی یا رسول اللہ تریچھا کون میرے آمدار نے فرمایا تیوس صحابہ حیران ہو گئے صحابہ حیران ہو گئے یا رسول اللہ دیوس کہڑی بلاڑی سیو جنت حرام ہوئی خریدا کہ نے ہے وہ جس بندے دیا عشتہ تے خیران لندیا اسنا اس فرمایا اسات <دلائی> <سلام> <سلام> اور نہیں سمجھ آئی والدین د فرمان شراب دا آدی بیا تیوس روایت کرے ابن عمر نے حدیث صحیح مسلم نے نقل فرمائی ہے توجہ یار رسول اللہ کو خیرت نہ آئے فرمایا او تیوس اللہ سونے دا جنت گھر جی بڑا لے اچھا سنو بھائی سنو سنو وقت تھوڑا رہ گیا پانچ منٹ میرے کو گیا توجہ خود بان یا میں کو وقت جرا دیکھو جو عزت خیر ڈے بہن کو ڈیخے غیرت نہ کھا لے وار اے تے جنت چڑ نہیں سکھایا آپ بداری بنیا کڑی یہ وہ جی مرد عزت کو غیرت نہیں دے وہ تو جنت نہیں وڑ سکتے خود پناری واسطے پاک نبی نے فرمایا میں جہنم در کسرت عورتوں کی دھینا راجہ اسرمائیں میاں محمد باق فرمائیں میاں محمد سی فرمائد نے فرمایا بے غیرت بےغیرت بے غیرت دی یاری لو سنگ کتے کا چائے بے او نوارا ساگ سروگری روایت سنا جرائے بندے آئے روایت بئی سنعت نال آئیے اور چار کا ذکر آئے او سند پہ اے سند پہ وہ سند بہیے وہ چار چارے ترے ترہل چوتھی عورت چوتھی اورت او جیری مردان دی نقل کرے مرد دی نقل کرے کہ بلا اتھا تو تھر نقل والا کام ہی اتنان مقابلہ اتنے اتنا نظام ہی ایسا ہے تعلیم ہی ایسی ہے جیری آدھی ہے بھائی جتھا مرد کھڑے نال عورت کھڑے تو سونے نبی نے فرمائیے جیری عورت مرد دی نقل اتارے وزا اپنا بھی. چنت حرام ہے آخری روایت سونے لبی نے فرمایا فرمایا جہنمیا ڈبکے چرم دیدی روایت جہنمیا دو تبکے ایک طبقہ جنہ دے اندر میں جن وی کہ جان دانگ ہتھیار سی نمائند مولا سونے نے پا کبیب مراد ظالم لوگ سکھے فرمایا جہانویا اور تبکہ کپڑے پا کے بھی نگیا نہ ملیاں گال ہی نہ ویسا مرد دم تک جماعدار ہو ہاں جو حدیث دی روایت ذائی خوب جیسا سیر سنت ضعف ہوئے کپڑے یار کپڑے محدثین فرمائیں ہاں او لباس اتنا تنگ پی سن کہ انہاں دے آزار نظر آ سن اتنا پتلا کپڑا بری کرے با استعمال کرے سن بری کپڑا کہ کپڑے پا کے نگیے میرے سونے نبی نے فرمایا یہو جہاں عورتیں جنت دور دی گل فرمایا ہو جہاں کچھ جنت کی خوشبو بھی نہ تھی سر حالانکہ جنت خوشبو تے دے اے جنت خوشبو نہ لب سی یہ تو جنت کی خوشبو تو بھی دور ہو سارا کی تھا فرمایا تو نے فرمائی حضرت اصما کی میرے باغ نبی نے ساری آپساری عرض کریں دے یا رسول اللہ میں اپنی بچی شادی کی وہ بیمار تھی گئی ہے وہ گئے بیماری دی وجہ نی وال چھڑ گئے نہیں کیا میں نقلی وال لوا سکتا یا نہیں مجھے سونے نبی نے فرمایا اللہ تعالی نے نقلی وال لیا اور لالت یہ روایت یہ بناؤ سنگار زیب و زینت نقلی وال میک اپنے جسم اور اپنے چہرے تبدیلی ابرو بنا بنا نکلی پلکیا نقلی ناخن لا بنے میرے آکا انعامدار نے فرمایا یہ شکل تبدیل کر دیا فرمایا مولا تالا کلہ بھی یہ چلت داخل تھی بننے یار رسول اللہ یہ تو سارے جنت نس میرے آخا نامدار نے فرمایا میراج دی رات میں ایک عورتوں کا گروہ دکھایا گیا ہے دیاں چھاتیاں دے اناتیاں لوہے دے گرم کر کے نا گرم کر کے اگ لوہا گزار کے لٹکایا ہوا یا جبریل میں جبریل گئی جبریل کون ہے اے جنہیں کو اتنا سخت راب دیا کون ہے رسول اللہ یہ اپنے شوہرا کو چھوڑ کے خیران واسطے سجدیا نمائش تا قیامت انہیں تھی دراز اسے واسطے پرمایا اورتوکھیاں مرد گاٹان کیوں اے ہیک کرما والی ویسی ویسی پورے ٹبر گھن ویسی توجہ یار رسول اللہ ایک جاتے صاحب یار رسول اللہ یہ جنت کون ہو سن جنتی بیبیاں کون ہو سن آخدار نے فرمایا وہ جنت چلے جنہیں دنیا دے اندر اپنی نکاح ہو سی اپنی شرمگاہ بچائی ہو سی اپنی عزت بچائی ہو سی اپنی زبان بچائی ہو سی یا رسول اللہ یہ کھان ہو سکتا ہے میرے آخا انعامدار نے فرمایا ہے وہ جنہوں بیبیاں نو اللہ رسول کا حکم اپنے, دے دے اپنے آپ رکھ گیا مولا تالا کے نصیب جنگت کا فیصلہ فرماگا مجھے آخا نامدار نے فرمایا ترائے دی مرد عورت دی ضمانت میں کھو ڈو جنت دی ضمانت میں دینا یار سور لا کہڑی ترائے چیزاں فرمایا ہے، ایک نگاہ ایک زبان ایک شرمگاہ گاہ ترائے چیزاں کا زامن مح بناؤ اے مے دے حوالے کرو کیا مطلب نگاہ میری مرضی دے خلاف استعمال نہ تھی ہوئے شرمگاہ میری شریعت دی مرضی دے خلاف استعمال نہ تھی ہوئے زبان اٹھا چلے گی تھا شریعت دی اجازت ہوئے فرمایا اے تین دی ضمانت میں کو دےو جنت دی ضمانت میں محمد دعا گن دعا کر اللہ سونا عمل دی توفیق نصیب فرماوے واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین ختم شریف پڑھنے میں دعوت دینا استاد علیہ صاحب کو احباب تمے کو جان دیں تر دال ہاں یہ گال میری سن سو میں جناب دے جتیاں چم کے گال پیا کرینا محبوب کریم دا واسطہ دے کے گال پیا کرینا جڑا قرآن حدیث جا قرآن حدیث کا بیان کیتا گئے جیڑی میری برادری جیڑے میرے دوست جیڑے بھی میرے رشتہ دار ناراض ہو اس یہ ساقو ہٹ گئے تا قسم خدا دی کر کے آدھا تو جتیاں چوم کے میں گال پیا کر میں دشمن نہیں نہ, نہ کہیں شایدہ، میں صرف چاہتا ہوں کہ دین نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دا، میں, پسند میں وہ اپنے سجنا کو وہ اپنے رشتہ داراں کو سنواؤن دی کوشش کری گال، گال جی میں کرات جوڑ کے میں کریں گا کسم خدا کی کر کے ارض کریں گا میرے رشتے دار کو یہ دل چ ہو جان کے مثال دے طور پہ بےستہ پہ بےستہ نہیں قرآن پیش کیتا گئے حدیث پیش کیتی گئی ہے رشتہ داری قرآن حدیث پیش کرنے محبوب کریم نے بھی خیال نہیں رشتے داری دی دین بیان کرنا پونے جرم نہیں ول بھی میں ہاتھ کھڑا کر کے آدھا پیاں میرا کوئی رشتے دار میرے ناراض ہوئے کہیں ساقو سٹ ماری قسم خدا دی کر دا میں منگ دا ہیک گال کی کر کے آدابیاں ایک گل کہ جہے دن در ہونے ساقو جان کے ویست کیتے اتائی مبارک طور چوک دیک جلائی ون جو شریعت کا بیان تھے نہیز شریعت دے بیان کو سچا داخل دا تھین واسطے میں ہاضر ہاں لڑنے نہیں آگ چ داخل تھی من واسطے من حاضر ہاں لڑنے نہیں آگ چوک کے بھا بال ہی بنے جراجی ڈول وجے جائز وہ بھی بڑے میں نبی شریت حرام کیتن میں بھی بڑھتا میرے نال ناراض نہیں تھی ہونا جو نبی کا شریعت بیان تھی گئی وہ سنیا گیا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم